میرے دوسری پڑھنے محمد نصلی اللہ صلی الکریم برخ دوران ملنے کے لیے آئے صبح انہوں نے کہا جی ہمیں کسی ادارے میں منتخب ہوئے ہیں ملا برائے ملازمت جی کسی سرکاری ادارے ملازمت کے لیے منتخب ہوئے ہیں اور سرکاری ملازمت بھی ہوگی انجینئر بھی ہمیں بنائیں گے پھر ادارے نوکری کریں گے لیکن ہمارا دل پڑھائی پڑھائی میں نہیں لگتا ہے دنیا کا کام بند تو ہم نے کہا کہ ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ تبلیغ والے کے آتے جاتے رہتے ہیں ہم نے کہا جی ہم آتے جاتے رہتے ہیں ماشاء اللہ کیونکہ آپ کے ساتھ تعرف نہیں ہے جو لوگ بیٹھ ہوئے ہوئے ہیں اگر ان میں سے کوئی بات کہتا ہے تو پہلے میں مارتا دو تھپڑ پھر دو بکے تھے لاتے हाँगी? اس کے بعد اس کو, کو سبجاتا ہم تو کمزور لوگ ہیں हाँगी? اور ہمارے پاس اگر ہم دنیا کے لحاظ سے اگر اسودھا نہیں ہوں گے یا کم از کم ضروریات پوری نہیں ہوں گے تو اب دن پر بھی نہیں چل سکتے اس لیے قدر ضرورت کی دنیا ہونا یہ دین کے لیے بنیاد ہے ہاں اور سارا جسا لوگ کہتے ہیں سپورٹ اس کا ذریعہ رکھتے ہیں حضرت مولانا شمری تانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بلند پایا تفسیر ہے دنیا اسلام میں چند ایک تصویریں جو تین چار ہیں ان میں سے روح المانی کرتبی اور بیان القرآن یہ ایک پائے کی تصویریں ہیں اور باز باز جگہ باز بازی جب بات باز ہیں بیان القرآن جو مولانا شانی صاحب کی ہے اس کی بعض بات ہے روح المانی اور قرطبی سے زیادہ آگے نکلے گی آج اب کو جو ہے جی ان کو اس بات کا میں کہہ رہا ہوں آواز آ رہی ہے اچھا مدد ہاں جی سبحان اللہ تھا کہ انہوں نے رہبانیت کا ایک نیا طریقہ عیسائیوں نے چلایا نے رہبانی ہوا ماں قدم نہ ہم نے پر مقرر نہیں کیا تھا تلو فرماتا ہے عیسائیوں نے جو رہبانیت شروع کی کہ یہ رائے اور نن بن گئے کہ ہم نے یہ نہیں کیا تھا یہ انہوں نے خود بخود شروع کیا اور انہوں نے کہا اس نے شروع کیا تھا کہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ خوشنودی ندی کریں گے ہمارا ہوا حقہ رہے تھا لیکن اتنا مشکل کام تھا اس کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ حق ادا نہ کر سکے جن کا ہم جا کر آبادیوں سے دور دراز رہیں گے اور وہاں پر ہم لوگوں سے میل جول نہیں کریں گے ہم ایسی چیزیں نہیں کھائیں گے جو کھانے ایسا نہیں کھائیں گے جو جذباتی شہبانیوں کو ابھاریں ہم خود سبزیاں کاش کریں گے بہ وضو کاش کریں گے ان کو ذکر ذکر کرتے ہوئے کاش کریں گے اور ان میں تاکہ جذباتی شہبانیاں اس میں شامل نہ ہوں اور ہم جو ہے تو اس سے تقوا پر باقی رہیں ہمارے کوئی جذبات ہی نہ ہوں سارے کرتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا انسان کے ذمے تو گویا اس کی فطرت کے مطابق ہے ہی نہیں ہوں وہ بات کیا ہفتہ ریات اس کا جیسے حق ادا کرنا چاہیے تھا کہ جو مقرر کیا تھا اللہ نے مقرر تو نہیں کیا تھا تو پھر اس کا حق ادا نہ کر سکے کیونکہ وہ چیز عملی اور پریکٹیکل تھی نہیں لہذا ان سے بہت کوٹائیاں اور کھانے پینے کا ان کا بندوبست کر ان کھانے پینے کا کپڑے کا بندوبست اگرچہ ان کا چرچ کر رہا تھا وہ تو ان کو خراج مل رہی تھی اور سر چھپانے کے لیے چرچ کی عمارت ہو گئی تھی لیکن جنسی جذبات جو, جو شادی کے جذبات کو کیسے کا قابو کیا جائے تو ان سے کوٹاہیاں ہوئی بات شادی ہیں فرماتے ہیں مجھے اگر پتہ چل جائے کہ میری عمر چھ دن باقی رہ گئی ہے اور میری بیوی مر جائے تو میں چھ دنوں کے لیے بھی شادی کروں گا وہ شادی کے بغیر نہیں رہوں آج میں اپنے آپ کو کیوں خطرات میں ڈالے اور گئے محسوس کرے شاہ صاحب آج تب تو پانچ سال پہلے آج فرق آج ہو گیا تھا آپ کا اچھا آج میں یاد آیا کہ باقی کا تو اس کا حق نہ ادا کر سکے اس لیے سوپیا لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ترکی دنیا کر کے مکمل دن رات باتوں میں لگ جانا اور دنیا کے کام میں لگ جانا اور دنیا کی کمائی نہ کرنا اس کی اجازت ہے لیکن یہ افضل نہیں ہے افضل کمائی کرنا ہے ہاں ایسے آدمی ہیں جن ان پر اہم دھیمی کاموں کا دار و مدار ہے اگر وہاں سے ہٹتے ہیں تو اس سے اس کام کا حرج ہوتا ہے ان کا لیے پھر یہ ہے کہ یہ اگر کمائی نہیں کرتے ہیں دیکھو اس میں شرائط ہے کہ یہ آپ تما نہیں کریں گے لالچ نہیں کریں گے چیزیں سوال نہیں کریں گے کسی پر اپنی ضرورتوں کو ظاہر نہیں کریں گے اور امت مسلمہ کا ذمہ ہے کہ ان لوگوں کا معلوم کر کے ان کی ضروریات پوری کریں اپنی سادت سمجھیں ہمارے جو حضرت محلی نیاز عزت مولانیا مطلع مولانا مطلع لے. دوسرے امیر ہوئے ہیں پچیس سال کی عمر میں امیر ہوئے ہیں اور اڑتالیس سال کی عمر میں اوقات ہوئی اور چالیس سال کے عمر میں کتب سی اور اتنا, اتنی مصروفیت تھی کہ ان کے گھر کی ان کے جو کمرے میں بیٹھتے اس ایک کی ایک کھڑکی گھر کی طرف کھلتی تھی اور ایک کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی بستی نظام الدین کا جو اجرا ہے اور اس میں اس کمرے میں بیٹھتے ہوئے ان کو بیس بیس پچیس پچیس دن میں اپنے گھر پر جا کر گھر والوں کا حال حوال کرنے کا پوچھ پوچھنے کا وہ کب نہیں ملتا گھر والوں کی ٹی وی کی مریضیں تھیں اور ان کو اس بات کا افسوس ہوا کہ میں اس کی خدمت نہ کر سکا اس کے حقوق نہ ادا کر سکا تو انہوں نے کسی عورت سے کہا کہ تو جا کر میرے خلاف باتیں کرتے ہوئے سے کہے کہ کیسا تیرا خامند ہے تو بیمار چھوڑا ہوا ہے تیرا کوئی یقین ادا کیا تیری کوئی خدمت نہیں کی تاکہ اسے پتا چلے کہ اس کے میں خلاف درمیان ہو میں اس کو راضی کروں سورت کہا کیسا تیرا سامن کوئی خدمت نہیں کرتا تیرا کوئی یقین ادا کیا تو مدد رضوی صاحب کی سبزادی تھی تم نے کہا جین کے کام اتنے مصروف ہیں کہ ان کو میری م... میری ضروریات یا میری بیماری کا پوچھنے کا وقت ہی نہیں ملتا تو میں نے ان کو معاف کیا ہوا م... م... میں کوئی اپنی ضرورت نہیں سمجھ جس <سلام> وقت صاحب مولانا اسماعیل صاحب آ کر یہاں بیٹھے ہیں اس وقت ان کی اتنی زمین تھی اس خاندان کی ان کی زمین کو آباد کرنے والے مزارین جو تھے ان کے دو سو مکانات تھے کے لوگ بناتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے مکان بنا دیتے ایک برآد ان کے موشی کھڑے ہوتے ہیں جن میں خود ہیں تو دو سو ان کے ایسے کوٹھے تھے مزارین مظاہرین مدریات متعلق کے وقت میں ان کی برادری قالمیات کا حضرت آپ آ کر عدالت میں صرف حاضر ہو کر اتنا بیاں دے دیں اور پتہ چل جائے کہ زمین کے وارث مالک ہیں تو پھر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں پھر مقدار ہمارے پاس ہوگا آپ مقدمہ کر کے ساری زمین کو واپس لے لیں انہوں نے اتنا وقت بھی ان کو نہیں دیا کہ جا کر عدالت میں ایک پیشی کرتے آنے والے ہم سے کہا اگر چوراہے میں کھڑا سپائی تھوڑی دیر کی لٹ جائے تو کیا وہ ان کے ہاتھ سے ہو جائیں گے ہم نے کہا میری مثال بھی چوراہے میں کھڑے سپاہی کی ہے میں عمر کے اتنے اہم کام میں لگا ہوا ہوں کہ میں یہاں سے ہوں تو بہت عظیم نقصان ہو رہے ہیں زیادہ میں نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ نے غیب سے پالا مطلب کہتے ہیں کہ حضرت یا متالیم میں چائے کی پابندی ہم پر لگائی کہ چائے نہیں پیو گی کہتے ہیں کہ ہماری چائے کہ بڑا شوق تھا کا لگا ہوا تھا ہم چائے اس چھپ چھپ کر چائے بنا کر پیتے تھے کہ, کہ چائے بنائی اور اوپر سے وہ آ گیا چائے کو ہم نے رکھا چینک کو پر کمرے کی کالین وغیرہ اور اس میں کچھ آگ لگی بو آئی اس سے ان کو پتہ چل گیا کہ چائے بنائی ہوئی خیر حرام چیز تھی نہیں کہ اس پر ان ایک پابندی تھی اس کے بعد کہتے اس طرح ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے چائے وائے پینا چھوڑ دیں ان نے کہا اگر چائے کہتے ہیں بہت مہنگی ہو گئی ہے تو ہم نے کہا بس اس کا یہ اچھا لاج ہے کہ نہیں پیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری چائے پینے کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساری ضروریات کا پورا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے تو اگر مہنگی ہوگی سستی ہوگی اس کی محتاجی تو ہوگی دنیا داروں کو ہم گئے شہر گئے بنا کے پاس بیٹھنے والا دکاندار تھا میں نے ساتھی سے کہا کہ اس سے چیز خریدتے ہیں وہ ابھی نہیں آیا ہوا تھا اس کے بیٹے نے وہ چیز ہمارے سامنے سات سات روپے کی بیچی وہ کپڑا ہے تو جب وہ آیا تو اس نے ہم پر آٹھ سو روپئے کا بیچا سلسلے والا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ یار یہ سلسلہ چلانا بڑا مشکل کام ہے لیکن ان کو ہم ان پر دل دکھاتے ہیں ان کو ہم پر دل نہیں دکھانا چاہیے کہ یہ جیب سے لیتے ہم غیب سے لیتے ہیں کہ محتاج نہیں سکے سات سو میں دیں نو سو کیوں میں دیں محتاج نہیں ہوتے اللہ تبارک و تعالی اور راستے سے ہے تو جو بھی کسی کے ساتھ دھوکا کرتا ہے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تکلیف سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکا کر لیا آنے کے کو اللہ اس کے نقصان کا بدل دیتا ہے اس کی نقصان دینے پر پکڑ ہوتی ہے برکت اس کے گھر آتی ہے برکت اس کے گھر جاتی ہے یہ تو لولیا میں لکھا ہوا ہوا کیا حسن بصیر رحمۃ اللہ لکھا تو انہوں نے دیکھا خواب دیکھا کہ دس مشکی گھوڑے دس مشکی گھوڑے والا لویا نا کہ دس مشکی گھوڑے جو ہے وہ جنت میں پھر رہے ہیں ان کے لیے تو صبح ایک آدمی آیا اس کا بیمار گھوڑا تھا وہ ان پر بیچ کر چلا گیا میں اس کو خرید لیا وہ جو چلا گیا اس کو پھر ندامت اور پیشمانی ہوئی آیا اس سے کہا جی میں واپس کرتا ہوں نے کہا کہ واپس نہیں کرتا ہوں تو پھر دوبارہ انہوں نے خواب دیکھا کہ اب یہ جو سواب اس کو اس کو جا رہا تھا اگر آپ واپس کر دیں اس کا بے جو سواب ہو رہا تھا یہ <تصفح> واپس کرنے پر بھی اس, اس سے دس گنا والے زیادہ گیا کو سواب مل رہا تھا <تصفح> یہ جس وقت پاکستان بن گیا نا اور اس وقت جمیت الماع ہند جو تھی وہ تقسیم ہند کے خلاف تھی شیخ ودر رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ جو تھے بلکہ دو بند کی اکثریت جو تھی وہ تقسیم اہم کے خلاف تھی کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو اور اس میں جائے تو تو مولانا اللہ خانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بصیرت سے اس بات کا انداز ہو گیا کہ پاکستان بن رہا ہے اور وہ غریب جناب صاحب کیا تھا یہ بنے گا انہوں نے اپنے ساتھیوں میں ان کے ساتھ کر دیا تھا بن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ضبیر احمدی رحمۃ اللہ علیہ اور, اور مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ سید سلمان ظفر احمد خانوی صاحب رحمت اللہ ظفر احمد خانوی جی صاحب سید سلمان نبی صاحب مفید صاحب چار آدمی تھے جی؟ چار تو یہ تھے نا چار یہ تھے سر پاکستان بن گیا تو نے جس وعدے پر کام شروع کیا تھا وہ وعدہ تھا فاض شریعت کا تو وہ نہ ہوا نہ ہوا تو جمع ہند والوں نے تانا دیا کہ ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا ہم نے جان بوجھ کر دھوکہ کھایا ہے ہم نے جان بوجھ کر دھوکہ کھایا ہے کیونکہ پہلا قدم جو ہے تو اسلامی ریاست کا بننا اور دوسرا قدم پھر اس میں شریف کا آپ کو ہونا دوسرا قدم تھا تو ایک قدم تو کم از کم ہو جائے تو حکومتوں حکومتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک مسلمانوں کی حکومت ایک اسلامی حکومت تو مسلمانوں کی حکومت کو بکو بکو بھی ایک درجے میں شریعت میں فراہ ہے تو اس میں مسلم فی الحال تو زل اس لیے جس وقت اکبر نے دلی لائی نافذ کیا تو اس وقت شیخ احمد سردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجموعہ سالین رحمۃ اللہ علیہ نے خلاف کام شروع کیا اور عوام میں کام کرتے کرتے کرتے کرتے ان کی تاریخ اتنی چھائی اتنی پھیلی کہ اکبر کے جرنیل اکبر کے گورنر یہ ان کے مریدی میں آ گئے اور جتنا وہ ظلم کرتے تھے جتنا پریشان کرتے تھے اتنا عوام کی بات ان کے خلاف ہوتے جاتے تھے یہاں تک اس وقت جانگیر نے حضرت مجرسانی محمد اللہ علیہ کو گوالیار کے جیل میں ڈالا تو محبت خان جو گورنر تھا اس کا پنجاب کا اور صوبہ سد کا اور کشمیر کا اور افغانستان کا اس کی مدداری تھی وہ اتنا ناراض ہوا کہ اس نے جہانگیر کو کشمیر جاتے ہوئے لاہور کے پاس گرفتار کی اور معذول کی اور بغاوت کی اس نے پھر جہانگیر نے جیل سے سفارش کرائی شیخ احمد رمی رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے سفارش کی اور, سفارش, کی اور سفارش پر کر جان چھوڑ اور اس میں جو دوسرے بزرگ دور کے سلیم ششی احمد اللہ علیہ اپنے مریض ملا دت رحمۃ اللہ علیہ کے اکبر کے دربار میں چھوڑا ہوا تھا کہ کچھ بھی کرے اس بات کی کوشش کرو کہ ہندو ہونے کا اعلان نہ کرے کیونکہ ہندو ہونے کا اعلان اگر کر دیا تو پھر مسلح جہاد کر کے اور جہاد کر کے کتاب کر کے اس کو اتارنا پڑے گا پھر بہت مشکل ہو جائے گی سب کا ذمہ جہاد فرق ہو جائے گی اور جب تک ہندو ہونے کا اعلان نہیں کرتا جو کچھ کرتا اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو عرض کیا کر رہے تھے آپ نے جان ملتا دھوکا کھایا ہے جنہیں دنیا کا تذکرہ ہو رہا ہے نا है? تو وہ بات یہاں سے چلی تھی جی نا کہ مانا جو افضل ہے اور جا رہا وہ پوش یاد کی جو اتنے مصروف ہو ان ضرورت ہو کہ ان کو اٹھایا نہ جا سکتا ہو تو ان کے بارے میں دوسرا مسئلہ اور بات وہاں سے شروع کی جا اس نے محمد اللہ ایک تفصیل کی تصور سے یہ بات چاہتے وقت بہت, بہت, بہت بلندا ہے تفسیر ہے اس میں قریب کہنا باؤ کو معشیرت کو ممارتوں کا من ہب بھائی اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرماتا ہے کہ دنیا کی چیزیں سب کو شمار کر کے اللہ رسول اللہ کے رستے میں جار کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں کہ دعایت بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ محبوب ہوں گی یہ हाँ? زیادہ محبوب زیادہ ان کا جب ان کا جب تقابل دین کے ساتھ آئے مقابلہ آئے تو ان کو لے کر ان کو دین پر پہلا, پہلا رنگ کرنا دین پر ان کو ترجیح نہ دینا دین کو ترجیح دینا تو کیا کرتی ہے جب جھوٹ بول کر آدمی کماتا ہے تو مطلب ہے کہ آپ یہ دنیا کی محبت والا ہوگیا اب یہ دنیا دار ہو سچ بول کر کما رہا یہ تو دین ہے اس لیج میں حج پر جا سکتا حج پر جائے گا لیکن کمائی میں سچ بولے یہ بہت مشکل ہے کمائی میں جھوٹ بولے سال بعد حج پر جائے گا اس کمائی کو لے کر ہاں تو اس کمائی کو لے کر جو ہے حج پر جائے گا لیکن اس کمائی میں سچ بولے یہ نہیں کرے یہ مشکل ہے وہ حج کرنا آسان ہے کمائی مرشد کو چھوڑا یہی کرے گا باپ مر گیا تو بیس بیگوں کی خراب کرے گا اسے بیس بیگوں کی خراب کرے گا لیکن کمائی مرشد کو چھوڑا یہ نہیں کرے گا. اسے کہیں گے کہ آپ بیس دیگا نہ چڑھاتے آپ جو رشوت نے ظلم کیا تھا وہ نہ لیتے آپ یہ آپ کا فرض دین تھا یہ آپ کا نفل دین تھا فرض دن وہ تھا اور وہاں ظلم کر کے آپ نے کمایا ہے اس کا باقی اب آپ بھی کر لیں تو آپ کی جان نہیں چھوٹتی اس خیرات کا سواب اس آدمی کو پہنچے گا جس کا وہ بنیادی طور پر پیسہ ہے اس کے مالک ہے نا سواب اس کو پہنچے گا تو خیر خیرو تو ان پر میں دو بچوں پر تو میں نے بڑے غصے کیے میں کہ ہمارے ساتھ ہی دنیا کے کام کو اور پڑھائی کو جتنی چیزوں میں لگی ہوئی کو جہاد کی نیت سے نہ کر رہے ہوں تو میں مارتا ہوں ان کو تھپڑ میڈیکل میں پڑھ رہے ہیں انجینئرنگ میں پڑھ رہے ہیں جس چیز پڑھ رہے ہیں ان سے میں جہاد کی نیت کرا کر پڑھاتا ہوں کل مستقبل میں امت کو سنبھالنے کے لیے آپ کا یہ فن یہ ہنر کام آ رہے ہیں اس پر کام آئیں گے کے کام آئیں اور اس کو میں نے کافی اچھا بولا تھا میرا خیال تھا کہ میں ان پڑھ آدمی اس بات کو کہتا ہوں کہ اس کی کوئی علمی تائید ہونی چاہیے تو اس کے لیے حضرت مولانا اشمد اللہ کا صاحب جو دکمنٹ کے مدرس گزرے اور ریاست کے وزیر تعلیم اور قاضی القاعث کی جسٹس ان کے گزرے اور عدالتی فیصلوں کے بارے میں جس طرح ہمارے پہلے اماموں کی لکھی ہوئی کتاب ہے جسے لوگ استعمال کرتے ہیں کتاب ان کی بھی ہے اتنے بڑے عالم ہیں ان کے کا کتابیں چھایا ہوا انہیں بالکل اس بات کو ایسے ہی لکھا ہوا کہ جہاد کے جو آدمی غلہ کاش کرتے ہوئے نیت کرے گا کہ اس کو مجاہدین کھائیں گے اور وہ اس طرف سے ہو کر جہاد کے لیے فارغ ہو گئے یہاں تو میں کہا انہوں نے میں ڈاکیہ اگر ڈاک تقسیم کرتے ہیں نیت کرے کہ میں جو ہے تو مجاہدین کے خط اور ڈاک کا نظام کو صحیح طور پر استعمال کروں تاکہ میں بھی میں بھی جہاز میں شامل ہوں مجھے بھی سواب ملے اس ڈاکیہ کو بھی سواب ملے گا یہ بات دنوں میں لکھی آپ لوگ کتنے تھے جی ویب سی پیش کر رہے تھے لذیب صاحب ایم ایچ پنڈی میں کتنے لوگ تھے کل پچاس آدمی آئے ہوں گے پوسٹ کے ٹریننگ کے لیے آپ کے وقت کتنے آدمی تھے کل اسی آدمی اسی آدمی سے پانچ آدمی ہمارے سلسلے کتنا ہو گیا جی سولہ پورے پاکستان کا سولہ میں سا اسپشلسٹوں کا ہمارا تھا اور دوسرے ڈینٹسٹی والے نہیں ہے ڈینٹل کالج لاہور جو ہے پوسٹ گریجویٹ کرنگ کے لیے آدمی آئے ہوئے تھے تین آدمی پنجاب ان کے ایک تین مارا تھا. جس بار کہ یہ سلیکٹ ہوا تھا اس کا کیا نام تھا عباس عباس گیا کاقول کرنے کے لیے گیا میں نے کہا خدا دیکھو پاکستان کے قانون میں اور آئین میں اور فوج کے قانون میں کہیں پر نہیں ہے کہ کیٹر کو گاڑی اڑانی پڑے گی دہرا تنگ آپ کو بور کریں گے اتنا آپ کو ٹارگیٹ کریں گے کہ آپ وہ جذباتی کر کے آپ سے جائے تو غلط باتیں نکلوا کر آپ کو یہ نکالیں گے لیکن آپ جمے رہیں گے اپنا کام محنت سے کہہ کریں گے یہ جب آپ کا مذاق اڑائیں آپ بھی ان کے ساتھ آگے سے گپ شپ لیں اسی مذاق کو ٹالیں اور کرتے رہیں آپ ہی سے ایسے ہی پاس آؤٹ ہوں گے پاسنگ آؤٹ, پاسنگ آؤٹ ہو رہی تھی تو مجھے بنایا اس میں اس میں گیا اس میں اس میں, میں وہ بیٹھتے گن لیا کہ ہر پلاٹون میں کتنے آدمی ہیں کل کتنی پلاٹونے ہیں سب کا میں نے حساب کر لیا اور پینتیس پلاٹونے ان کی تعداد میں شمار کر کے اس نے کہا کہ میرا, نے کہا جی مجھے سو ڈفا نت نو ہوئی وہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کر لیا کہ میرے سوفی انہیں بارہ ایک پلاٹون کا کمانڈرشپ میری میں نے کہا کہ پینتیس ہزار تو ہمارا ہو گیا تھا. اتنے بڑے ادارے میں ایک بیٹا پینجو شاپ تمہارا آ کہ ایک سور تاپ اٹھائے ہوئے تھے پینجو سلواروں میں سے ایک آپ نے اٹھائی ہوئی تھی روزی تعالی ہم نے اپنے ساتھیوں کو انجینئر کے کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے بطور تصوف کی وظیفے کے طور پر کہا ہوا ہے عام ترتیب پر ترتیبات نوافل سے جدہ سے میں کوشش کراتا ہوں کہ کل کی پوسٹوں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں بجائے ان کے جو عمر کو نقصان کر رہے پہنچا رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں صاحب اس میں انگلینڈ میں جو میں نے بیان کیا بر بربنگم بر بر بر میں اس میں تھا میں ایک جگہ وہاں پر ہے ہارڈرس فیلڈ ایک جگہ ہے وہاں پر آج کل تو جہاز کے خلاف اور کنگ کرا کر دھماکہ ہوا ہوا ہے جہاز کے خلاف میں جب بیٹھا بیٹھتے ہی میرا مجھے پروار ہوا جہاز کا مضمون اسی کو میں نے بیان کیا میں کہا فکر نہ کریں میں اس کو بیان کرتا ہوں انشاءاللہ شاء آپ کا آپ کا کافر اور آپ کے سی ای ڈی والے اس کو سن تکیں گے اور اگر رپورٹ, رپورٹ بھی کریں تو اس پر کوئی رد عمل نہیں کر سکتا تو جو جہاد کی ترسیل ہے مسلمانوں کی اس کو میں نے بیان کیا تو ظلم کے خاتمے کے لیے انصاف کے نفاذ کے لیے ہے Hmm. تو ساری ترقی کے میں نے دھیان کیا تھا اللہ میں نے ساخر میں گاٹنے کا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے تین بات عرض کرتا ہوں ایک یہ کہ بی سو کوالیفائڈ دیٹ یو بیکم انڈسپینسیبل فار دی کنٹری کہ آپ اتنے ہنرمند ہوں کہ آپ اس ملک کے لیے ناگزیر ہو جائیں بی سونیز ورکنگ رن دی کنٹری ون یو آپ اتنے محنتی اتنے دن داروں کہ اپنے ملک کو آپ کے بغیر چلان ہو سکیں تو آپ بتائیں کیا اس چیز سے آپ ان کے پاس قابل نفرت بنیں گے یا قابل محبت بنیں گے پران خوصلہ ہوا نکاب ڈاکٹر صاحب جہاں جگہ بیان کراؤ جی انشاءاللہ خطرہ بھی اتنا اپنی ہو روکیے خیر کیوں نہیں ہوگی خیر, خیر دین تو ہے ہی رستے بوتلے پیگی بہت کچھ رہے گی چیتانے لے گئے اس کا ہم کیا کریں بہت کچھ رہے گی خیر جی کیا بات تھی خیر ہی خیر رحمت کی رحمت ہے کہ ایک آدمی اگر دکان پر سودا توڑ رہا آئے اللہ کی رضا کی نیت ہے اپنی اللہ رضی کی کمائی کی نیت ہے آنے والے انسانوں کی خدمت کی نیت ہے ٹریس کا تو ایک ایک لمحہ ہے ایک پینٹ کہ ایک توڑنا ہے کہ ایکزو ہے کہ کہاں آنا کہ ملنا یہ سارے کا سرا دین اور رحمت ہے ہم نہ تربیت کو درست کرتے ہیں اور نہ ترکیب کو سیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سنا ہی نہیں ہم جماعت پہ نکلے ہوئے تھے تو ہم نے بفادی طرح بڑے کابین کے ساتھ بہت گزرا ہے ہمارا تھا کہ اپنی استعداد ساتھیوں کے استدار کو دیکھتے ہوئے اجتماعی کے علاوہ انفرادی طور پر آپ جتنے اونچے اونچے سطح تک اپنے ساتھیوں کو لے جا سکتے ہیں کے فن میں اللہ کے تعلق میں آپ کی ہمت ہے میں ایسے ہمارے ساتھ صاحب کہ میں نے گھائی صاحب کتنا عرصہ ہو گیا آپ کا کہا کوئی بیس پچیس سال ہو گیا جماعت میں باہر ملکوں فضل فصل حمدہ مرد آپ کرتے کیا ہیں کہا جی میں تو دکاندار ہوں میں نے گھائی صاحب بے باطل بے حفاظت کسے کہتے ہیں بے باطل بے حفاظت بے صدم کلر لینا دینا کہا میں نے کچھ کہوں ذرا اللہ آپ دکان چلا رہے ہیں جو پچیس سال سے آپ چل رہے ہیں جماعت میں آپ کے ذمہ فرض دین تو بے و شرا کے مسجد سیکھنا تھا مولوی کے ذمہ وہ فرض کفایہ ہے پڑھنا ان مسائل کا سیکھنا مولوی کے ذمہ فرض کفایہ ہے اور دکاندار کے ذمہ فرض ہے اب یہ غیر موقع جب اس شیخ کے پاس جائے گا بے تو یہ غیر موقع پیر کے جائے پاس جائے گا وہ اس کو ذکر ہار پر ڈالے گا وہ اس کا فروز دین تو بے شراک مثال سیکھنا ہے اس کو سکھائے بغیر آپ نے چھوڑا ہوا ہے تو اس کی تو روزی لال نہیں ہو رہی ہے. جب اس کی روزیاں لال نہیں ہو رہی ہے تو اس کا کل میں نور اور یونانیت کیسے آئے گی آگے پہلا دور تھا جس وقت کے لوگوں کی باقی زندگی درست تھی کال کے تعلق کو گہرا ہونے کے لیے ذکر کار اور بزرگ ڈالتے تھے اور وہ ترقی ہوتی تھی آج تو عقائد نہیں درست ہیں عقائد میں اتنا کتنی گڑبڑ ہے کہ اس پر آپ ذکر کے بوجھ ڈالتے جائیں اور اس کے کال میں اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوتا ہے عقائد اس کے خراب ہیں اس کی معلومات نہیں عقائد نہیں پھر واجب دین اس کا جو ہے اس کی کمائی میں اس کے باقی زندگی کے شعبوں میں وہ اس کا غلط ہے تو جب پہلے حرام زندگی سے نکلتا ہے زندگی کے فروز واضح درست ہوتے ہیں اس کے بعد اگلے نوافل میں پھر کوشش کرا کے تعلق مالا کی گہرائی پیدا کی جاتی ہے وہ تو اس وقت تک نہ اس سے پیدا تو نہیں ہوتی تو مثبت طرف کو فرض واجب پر جس کرنا ہوتا ہے اور منفی طرف کو حرام مخرو مخروی تعلیمی سے نکالنا ہوتا ہے آگے اس کے بعد تالک مالا کے اگر جو ہے درجے وہ شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے تو نہیں ہوتے فساد کتنا دور ہو گیا جس میں اموہ فساد زندگی میں آ گیا عموم فساد مال میں آ گیا مہاراج ملانا صاحب رحمۃ اللہ سے ایک آدمی بیٹھ ہوئے اور اسے رہے اور ایک دن انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آدمی غریب آدمیوں کو قرضہ دے کر اس سے اضافہ لیتا ہے یہ تو سود ہے اور کاروبار کے لیے جو دیتا ہے آدمی اس پر اضافہ لیتا ہے اس سود نہیں ہے آپ نے کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ ڈپٹی نظیر عمر کی, نظرم، کی تفسیر سے پڑھا اس کو یعنی آپ کے لائبریری بھی ہے ڈپٹی صاحب کی طرف... اچھا ڈپٹی نظرے اور ان کی تفصیل سے ڈپٹی صاحب کا ایک عدالت کا جج تھا اس بیچارے کے علم تفصیلات کا کیا پتا تھا کہ اس نے تفسیر بھی لکھ ماری اور مسئلے کو بھی اس طرح بیان کر دیا اب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں اس کی ترقی آگے کیسے ہو کہ اللہ کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے تو جو آدمی اللہ کے حلال کو حرام سمجھ رہا ہے اگر یہ اتنا انفاظ جائل ہے نہ سمجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی گنجائش ہو ورنہ آدمی حالات کو فرد ہوتا اللہ کے حلال کو حرام سمجھ رہا ہو اور اللہ کے حلال کو حرام سمجھ رہا ہو دونوں باتیں اس لیے میں بار بار آپ کو جو کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے جو ممبر جن جنہوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں جو جو آپ کے بس میں ہوں آپ کے قریب ہوں آپ ان کو سمجھا سکتے ہوں تو آپ ان کو اس بات کو سمجھائیں کہ آپ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے جس میں آپ کا ایمان ختم ہو سکتا ہے اگر آپ سمجھ اس کا کر رہے ہیں اور اس وقت آپ نے کی جس وقت آپ سمجھ نہیں رہے تھے تو ابھی تو بتاب ہو جائیں اب تو آپ کے ہاتھ سے یہ تیر نکل چکا ہے میں کہوں کہ بتائب تو ہو جائیں اللہ سے معافی تو مانگے کہ اعلیٰ غلطی ہو گئی ہم آپ کو ضرور معافی مانگتے ہیں تو اس لیے اس سلسلے کی ترتیب میں جو میں نے کتابوں کا مطالعہ لکھا ہے کہ ہمارے ایک آدمی کو تین درجوں سے گزارتے ہیں اس سے کتابیں ہی پڑھواتے ہیں وکرزگار بھی کرواتے ہیں اور کچھ اور امال کی پابندی بھی کرواتے ہیں کتابوں کا پڑھنے اس نے لکھا ہے کہ آج کل تو دین معلومات کی شکل میں بھی ہمارے پاس نہیں ہے معلومات تک ہمارے دوست نہیں ہے ایک بات معلوم ہی نہ ہو تو معمول کیا ہوگی اس عمل کیسے کرے گا آدمی جو معلوم ہی نہیں اور جو عمل نہیں کرے گا اس کے اس کے ترقی کی ترقی کیسے ہوگی معلوم میں نہیں ہے تو عمل کیسے ہو عمل نہیں ہے تو ترقی کیسے ہو اللہ کا قرب جو ہے تو بغیر عمال کے نہیں ہوتا ہے مجھے محنت کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے پابندی کرنی پڑتی ہے جس طرح آج دنیا میں وہ تاجر کامیاب ہوتا ہے کہ اگر دوسرا تاجر آ کر نو بجے دکان کھول رہا ہے تو یہ آ کر آٹھ بجے کھولتا ہے جب نئی دکان ہو تو دوسرا دس بجے بند کر کے جاتا ہے تو یہ بارہ بجے جاتا ہے تاکہ لوگوں کا تعلق الگ بنے تو اس پر محنت کرتا ہے جب اس کی محنت اس پر لگتی ہے تو پھر اس کو فائدہ دلانے والی ہوتی ہے وہ کھپتا ہے اس کے لیے اس سیزن کے دنوں میں کمر دکانداروں کو ٹوٹی ہوتی ہے فردوں کے دنوں میں کمر زمنداروں کی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں تو جان رکھ گئی اس پر تب اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے تو ایسی جان تمہاری دین پر نہیں لگی ہے پھر کے فوائد یہ ہم پر کھلتے اور اس بات اللہ ہماری پرورش کرتا ہے ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہمارے مسائل کو حل کرتا اگر ہمارا ہم یہاں کھپے ہوتے اور دنیاداروں سے زیادہ ہوتا تھا دنیا داروں سے زیادہ ازاز سے زیادہ پڑھوں سے زیادہ اللہ معیار معیار دیتا ہے ٹھیک ہے تو لہذا یہ بات جو میں نے عرض کی شروع میں کہ ہم قتل تصور پر نہیں ڈالتے ہیں کہ آج میں کو سب چیزوں کے من کرا کے فارغ کرا دے اسلامی ترتیب میں کچھ بغت کے لیے فارغ ہو کر امار پر پکڑنے کے لیے آج کے لیے مہینہ دو مہینے پڑے چار مہینے تھے سال ہوتا تھا اتنا وقت فارغ کر کے کہتے آؤ جاؤ اس میں یہ اللہ کے اللہ کے لیے فارغ کرو پھر اپنے کام پر آ جاؤ اب آدمی کے امتحان جو ہے یہ تو دنیا کے کام میں استعمال ہونے میں ہے جب آدمی گاڑی کو مستری کھانے میں مستری سے ٹھیک کرا لیتا ہے تو اشارہ آدمی ہوتا ہے مستری کو ساتھ بٹھا کر کو سڑک پر آٹھ دس کلو ہے جو کام آپ نے ٹھیک کیا تھا وہ امنی طور پہ ہے بھی کہ نہیں ہے گاڑی کو لے کر کے ٹھیک کر دیا ہم نے کہا اس کو ٹھیک کرنے پر اس کو نہ چھوڑنا اس کو ذرا کے دیکھو چلا کے اس کو دیکھو وہ جو چلائی اس سے کاجی اس کی تو ہیٹ کی سوئی آخری آپ کو چھو گئی دس منٹوں میں تو کے ساتھ تجربہ ہے ان کے ایک جو ہے شاگردان ہوتے ہیں ان کو بھی انہوں نے بٹھایا ہوئے ہوتا ہے وہ میری طرح ناری ہوتے ہیں تو آپ کے صحیح چیز کو خراب کر کے آپ کو دے دیں گے اس کو عملی طور پر دیکھیں گے تو آدمی کے ایمان کا جو امتحان ہوتا ہے وہ تملی زندگی میں ہوتا ہے کہ تھوڑے ایمان سے آدمی عبادت پر آ جاتا ہے معاملات کی درستگی کے لیے تو کبھی ایمان کی ضرورت ہوتی ہے اور آدمی حکومت کو اللہ کی رضا کے ترتری پر چلا رہا ہو اس کے لیے تو پہاڑوں جیسے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے وہ آدمی پسل جاتا ہے وشو آغاز جگہ پر نہیں رہتے ہیں. تو لہذا آدمی کا استعمال تو اگر تمہارے فاروق دلّہ نے آدمی سے کہا فلاد آدمی کیسے میں نے کہا بہت اچھا آدمی ہے کہا آپ نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے یا کبھی آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا نے کہا نہ سفر کیا نہ معاملہ کیا پر آپ نہیں جانتے کوئی اچھا آدمی ہمارے بھائی ساری جب یہاں آتے ہیں نا جب میرے آگے بڑے مسکین بڑے آگے جوتے اٹھا رہے ہیں ساری روا کر چل رہے ہیں اور عملی زندگی میں ہر جگہ لڑائیاں ہر جگہ تکلیفیں تو یہ ساتھی کہتے ہیں تو بڑا اچھا آدمی ہے کہتے ہیں مجھے تنگ کرتے ہیں لوگ محکمے میں تو میں نے کہا یہ اچھا آدمی ہے نا یہ میرے سامنے چھوٹ ہے میرے سامنے چھوٹ ہے باقی لوگوں کے لیے پورا کساب ہے یہ تو یوں سمجھا ہوا ہے کہ جہاں بیٹھ کا چلے کہ وہاں آئی کر لو با اس دنیا بن جائے گی بن جائے گی اس طرح اس ہے پہنا حق سمجھتا ہے ایسا حق سارے انسانوں کا سمجھے گا ایسا حق کتنے بلی کو سمجھے گا اپنے اوپر کب مسئلہ ہوگا ساری مخلوق کا حق سمجھے گا اپنے کو تو آج بھی کب بنتا ہے یہ آخری بار بار ضرور کریں موسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مرید نے ان سے کہا جی آپ کے گوگل مجھ سے کوٹائی ہو گئی تھی اور چونکہ آپ میرے پیر ہیں میرے شیخ ہیں آپ کا مجھ پر بڑا حق ہے اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں تو انہوں نے کہا آپ ہمارے سلسلے کو نہیں سمجھ سکے جس طرح آپ نے میرا حق سمجھا ہے نا مجھ سے معافی مانگی جب سارے انسانوں کا ایسا ہی حق سمجھو گے اپنے اوپر تو پھر ہمارے ایک دفعہ ایک ہے وہاں کے لوگوں نے مجھے مجلس شورا بلایا آپ نے کیا مروز کرنا چاہتے مجلس شورا میں آپ بھی آئے گی خیر گئے نے کہا بڑے بزرگ تو ہمارے بزرگ, بزرگ, بزرگ, بزرگ تھے جو وہ فات پا گئے. تو وہاں پر چلے گئے تو وہاں پر ان کے مختلف میں گدنیشین صاحب آئے ہوئے تھے اپنے مریضوں سمیت ہر ایک آدمی اپنے اپنی رائے دے رہا تھا تو جب وہ اپنی رائے دینے کے لیے اٹھے تو سارے سارے ساتھ گئے پھر جب بیٹھے بیٹھ کے تم نے کہا ہو سکتا ہے میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا میں کسی بڑا حال کا بہت حلبر ہوا تم جو بزرگ کھڑے تھے کہ میں کیا کروں میں بیٹھ نہیں سکتا مجھے برداشت نہیں ہوتا میں جگہ پر نہیں رہتے تو اس کا تو لگا مسئلہ تھا میں کہا یہ سٹ اسٹینڈ پیری مریض نہیں ہے یہ اتنی بار اٹھے گی آپ بھی آپ کی اٹھے گی جیسا آپ کی قدر کرنا چاہتے ہیں ایسے ساری مخلوق خدا کی قدر کریں الخلو ایال اللہ ساری مخلوق اللہ کا کنبا ہے یہ دو آدمی جیل میں تھے ایک قاتل تھا اور ایک بےگنات ہے کاتل دعا کر, یا اللہ کر, یا اللہ کر, یا اللہ کر اور جو بےگنا کاتل جو ہے وہ چھوٹ گیا اور جو بےگنات اور پھانسی اس کا پھانسی حکم ہو پیغم جی نہیں سنی سوال کیا اللہ کی اللہ کیا بات ہے یہ بات ہے کہ جو قاتل تھا کہ اللہ فضر اور جو کہ اللہ مخلوق کا قطر پڑا ہوا تھا تو کیا ایک اللہ کی مخلوق نہیں کیا اسے جو کمزور مخلوق ہونے ہوتے ہوئے ہم اس کو اپنے پیر کے لیجیے کچل دیں پوچھنی نہیں ہو دو تین دن پہلے ہماری مسجد میں صبح تعلیموں کی تعلیم کے بعد کبھی کبھی ساتھی کوئی سوال کر لیتے ہیں تو اور نے ساتھی نے سوال کر لی دو باتیں میں نے قرآن عدیث میں بڑی دو جگہ میں نے بڑی عجیب دیکھی ہے تو دیکھیے معدہ سے پہلے کون سی سورج ہے سورینس کیا ہے سورین معاہدہ ما نات معاہدہ کیا کہ اللہ تبارک بارہ بتا تمہیں یہ اس بات کا امر کرتا ہے کہ تم مانتے ہیں اس کے حل کے حوالے کرو تو اس کی تفصیل میں مخصرین نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں کسی نے امانت رکھی ہے اس کا حوالے کرنا تو ہے ہی کسی پوسٹ پر سلیکشن ہو رہی ہو تو میرٹ پر دو یہ آیت کے رہی ہے اور شفی صاحب نے اس کی تفصیل میں پھر لکھا آگے کہ جو آدمی امانت کے لیے اس کے اہل کا فیصلہ نہ کرتا اس کا فرض واجب کو یمول اللہ کے پاس قبول نہیں تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ نماز روز سے تو یہ ہو جائے گا نیکی ہوگئی ذکر کرنے سے نیکی ہوگی یہ ہو گیا اس کے دل میں کھوک ہے جو اس نے وہاں پر مرٹ کے خلاف فیصلہ کیا گوائی کے بارے میں کہا کہ گوائی دوکم ودیم کنو قوامین ملک سوادلہ پڑھا نہ کوئی کامران سے پڑھو کہ سچی شہادت کے لیے جم جاؤ کھڑے ہو جاؤ اس کو سچی شہادت دو اگر جی تمہارے خلاف جا رہی ہو تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو اور تمہاری برادری کے خلاف جا رہی ہو اپنے خلاف جا رہی ہو؟ رام دی رضی اللہ تو نہ گئی اس نے آ کر بزرس کے کی اعلان کیا کہ مجھ سے بدکاری ہوگی ہے مجھے سنسار کریں اپنے خلاف وہی تمہاری ایمان کی یہ علامت ہوتی ہے اور میں رضی اللہ تو نہ میں آ کر اپنے آپ کو سنسار کے لیے پیش کرتے دوں ایمان کی علامت کسی بزرگ نے دوسرے سے سوال کیا کہ حضرت عجیب بات ہے ہم اس دور کے اہل تصور ہیں اور بزرگ جب مجاہدات ہم سے کرا لیتے ہیں تو ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے کہ یہ جنسی گناہ اور بدکاری کیا خیال تصور تک کلب سے نہیں گزرتا ہے مشق ہم کراتے ہیں واقعی کلب کے اوپر سے اس کی لہر گزرنے کو روک دیتے ہیں کلب سے لہر بھی نہ گزرے تو کیا کس دور میں ہو جاتا ہے یہاں صحابۂ اکرام جس طرح کی کوتاہیاں ہو گئیں اور لوکے صابۂ اکرام کا درجہ بھی سارے ہو گیا بڑا ہے وہ صحابیہ اگر رامزی اور جلنہ جو بدکاری کے جرم میں سنسار ہو کر جس کی مفات ہوئی ہے یہ جو ہے شیخ ابرقی رحمۃ اللہ علیہ اور عمر بن نظین رحمۃ اللہ علیہ سے افضل ہے تو سنا ہے اس بات کو نہیں سنا اور رحمت اللہ سنسار سے ان کی شہادت ہوئی ہوئی ہے یہ سارے اولیا اللہ غوث کتبوں سے بڑھ کر ہے آپ کا لذیت سنا دوں میں سیکریٹریٹ گیا تو وہاں دماغ پڑھی تو وہاں کے ساتھی آگے ہم نے کہا ملے ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک ساتھی جو کہہ رہا ہے اس کا آپ کا جو لاماد ہے اس کا بھائی جو وہاں پر ہوتا ہے نے کہا ڈاکٹر صاحب میں مولوی صاحب کی غیبت آپ سے کرتا ہوں مجھے خیال ہوا کہ شاید کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے میں نے کہا یہ مول صاحب کہتے ہیں کہ صاحب اکرام رحمد اللہ کیسے معیار حق ہو سکتے ہیں کہ ان سے سنسار ہوئے ہیں یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے میں نے کہا مول صاحب کو دن کا پتہ نہیں ہے نا یہ جی ان کے اس حمل کو دیکھ رہا ہے جس پر وہ سنسار ہوئے ہیں اس حمل کو دیکھ رہا ہے اس عمل کو نہیں رکھا کہ اس نے ہم نے آپ کو پیش کر کے اپنے خلاف وائی دے کر اپنے کو سنسار کے لیے پیش کیا اور کھڑا ہوا پتھروں کے تو وہ بزرگ نے یہ پوچھا دوسرے سے کہ ہم لوگوں سے یہ نہیں ہوتا اور صاحب رام کی بڑی شان بھی اور یہ کیسے ہوا ہے تو انہوں نے کہا بخار شریعت کو عملی طور پر نافذ کرنا ضرور صلاح میں ذمہ تھا تاکہ بعد میں کوئی کہہ نہ سکتا کہ سنسار نہیں ہوا ہے تو اس لیے ایک تصور میں ایک بار کو کہتے ہیں امر تکوین اس کے امر تکوین نافذ ہوئے اللہ کا کیوں سے اس بار کو کروایا گیا ہے کہ اللہ کے قانون کے اللہ کے قانون کی شریعت کے نفاذ کے لیے ان کی جانوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا گیا تاکہ وہ نافذ اور دور پر لوگوں کے سامنے آئے انہوں نے بڑی شخصیات کہا کہ جانوں کا نذرانہ پیش ہے اس کے لیے کہ امر تقویم سنسکوتاہی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں وہ شریعت پر قربان ہوئے ہیں اس وقت منصور علاج رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا اور سارے علماء کا فتوا ان کی پھانسی کا ہو گیا تو جیل میں تھے تو انہوں نے دیکھا جیل والے بڑے تکلیف میں تھے تم نے کہا کہ میں آپ کو جیل سے نکال نہ دوں انہوں نے کہا نکال دیں گے اٹھایا انہوں نے تالوں کا اشارہ کیا تالے ٹوٹ گئے اور جیل والے سب نکل گئے انہوں نے کہا آجیب لاؤں آپ بھی نکلے انہوں نے کہا نہیں ہمارے ذہن اللہ کا کمر ہے پر ہم قربان ہونا ہے ہوں تو خود نہیں نکلے یہاں تک کہ ان کو رٹکایا گیا ان کے ہاتھ پر کاٹے گئے ان کو لوگوں نے ان کو آ کر پتھر مارے اور برا والا کہا اس میں جو تھے اس وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے شیخ شب لیا جی وہ بھی جب آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ پھول تھا وہ بھی مارا تو اس پر ہے تو پھر اتنی آپ کو تکلیف ہاتھ پیر کاٹے کے اس پر پروئے ہمارے پھول مارنے پر روئے کہا کہ باقی لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے تو یہ تو بات کا پتہ ہے کہ اس وقت ہماری جان کا نظر اللہ کے دین پر قربان ہونے کے لیے قبول کیا گیا ہے کتنے بڑے درجے پر کیوں نہ پہنچا ہوا ہو اور کتنا اس کی باتوں کا حال کیسے ہی کہ انہیں ظاہر زندگی مخالفت ہوگی تو لما امت اس کو پکڑیں گے اور اس کا یہ حال کریں گے اللہ کہ ہاں اس کا بہت بہت درجہ ہوگا لیکن یہ بھی اس کام کرنے پر عجر پائیں گے اللہ کے کی حضور کہ انہوں نے ظاہری شریف کی حفاظت کے لیے اس کو کیا ہے سر اللہ جی آپ بیٹھے ہیں ہم تو تھکتے نہیں ہے باتیں کرتے ہیں باتیں تو دم انہوں یا نہم